اللهم صل على, على محمد المصطفى. وعلى آله وصحبه وسلم اصلاه والسلام على سيد المرسلين اصلاه والسلام على سيد المرسلين وخاتم الانبياء اللهم مد وعلى آله وصحبه والا شادی صفا فارو بلاہ شفا لا اله الا هو وكتابه مبين قال الله سبح الله مولانا الكريم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله ورساله يصلي على سیا بن لیا سی خاتون وعلى آلك واصحابك يا لكي نطلب منك يا الله حب صلاه الرسول النبي عليه تحيه والصلاه والسلام معذوب القبر المحافل والمساجد مصلحه اهل سنت والجماعه كانوا اج ماہبی ربیع عبدال شریف کا پہلا جماعت مبارک ہے تمام اہل اسلام کو نبی پاکل اسلام التسلی جتشری پادری مقدس مہینے بھی مبارک ہوئے اللہ قبار کا مطالعہ اس مقدس مہینے دے کے و مبارکات ہر موبائل مسلمانوں تو فرے اللہ کا سامنے عظیم ہے کہ اس کاغذات نے پچھلے سال دی ایک اپنے آقا اپنے علیہ کی طرح ایک دخبا سو اپنے آپ اپنے آپ لا کے تسلیم دی بلاد صاحد نے اس مقدس مہینے کو فیض یاب ہونے کا موقع عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے صلاح و تسلیم دی کمال محبت اور عشق عطا فرما اور آپ نے صلاح و تسلیم دی ہر غور مسلمان قابل اتباع اور اطاعت نصیب فرما دوستانزید فرق حمید دی اندر مختلف انبیاء رسول علیہ السلام دقدس رد رب العالمین نے مختلف انداز کے اندر فرمایا اور ایسے سلام ہیں جنہیں مبارک باقاعدہ حکم فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالی پاک خلیل ابراہیم سلا کو تسلیم کی ذات پا کے فرمایا ودری کتاب ان کو یاد کرو بے شک وہ سچے نبی تھے کسی بات فرمایا ود بل فری کتاب اسماعیل ان کا نواد کانا سول البیجہ اور کتاب اس اسماعیل کام کا ذکر کرو, جڑے اور سچے رسول فرمایا کی علیہ کرو. تو دوستو اللہ قبیلہ ایک ہند ہے نام کسے نو نام لے پکارنا ایک ہوں کسی کو ہے کسے دی آمد کا تذکرہ نام نال کرنا اورمد یا انتاب یا ذکر اندر ذاتی نام نال کرنا ایک نام ہوں ایک شفت ہوں جس طرح اسلام دے اندر عورت کو حکم ہے کہ مرد ندو بلا تو نام نہ لو نام نہ لو بلکہ کسی بچے رسبت کر کے کہ فلانے دے یا اس طرح دا کوئی جملہ استعمال کر کے وہ بلاوے نام لے کے بلانا, بلانا اسلام بے ادبی شمار کی والدین جو حکم آیا اللہ من ہارا کون ہے نوجوان کو پوچھا ابھی آ رسول اللہ اللہ کے رسول میرے والد صاحب نے چار گلا سمجھائی چار آداب سکھائے فرمایا کہ لا تمام والد نہیں اپنے والد نو گال نہیں, نہیں کٹانیاں چار آداب سکھائے والد نے ایک کی سی والا تج اہو بس میری والد کا نام یعنی والد کا نام لے کے ماں ملہ گے بھی قرار نہیں بار لے گے پکار سکتا کہ سلانے درا نہیں آبو جی آؤ ابا جانے آؤ یا آبو جی یہ کام ہے نام لونا نام ہوں اسلامی ہے گ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تھا محبو خدا محبوب نے کتنا لحاظ رکھے وہ مسئلہ ہے اس واسطے گل اور نہ اگلی گل سمجھائے گی بیوی نو جو حکم ہے بھی شوہر کا نام لے کے نہیں بلانا تو ادب کی وجہ کر کے مطلب اچھا عورت شوہر دا کمال ادب ہے اسی طرح والے ہے نام لے اولاد نہ پکارے سرکار نے من پرابت ہوا بھائی ماحول معاشرے شرح اعتبار دینی اعتبار نام لے کے بلاو کا بے ادبی ہونا تازیم اور ادب کے خلاف ہونا ایک ہے شریعت بارنا مسئلہ اور نہ سنیا کرو تو سمجھیا کرو اور ایک ہے معاشرتی اعتبار کی دو سہداں نے ایک شریعت بارنا شریعت بارنا میں حدیث سنا دیتی کہ اولاد اپنے ماں پیو نام لے کے نہیں بلا سکتی مرید اپنے پیر نام لے کے شاد اپنے استاد نو نام لے کے نہیں بلا سکتا اسلام نے بے قرار اس نام لے کے نہیں بلا سکتی بے ادبی شمارو دی اور یہ تو ہو گیا شری اتبادلہ میں تعین معاشرتی اتبادلہ دسا ہوں میرا نام صفدر ہے صفدر محمود میرا پورا نام ہے مسئلہ درپیش کے ذرا رانمائی کرنا یا حضرت صاحب اسے تو جملہ بول جا عام یعنی روٹین روٹی یار کوئی بھی میں آئی صاحب بیٹھے تھے کوئی بھی یہ مسجد دا امام ہے مسجد دسو حضرت جی حالانکہ نام تو ہو رہے میری گل سمجھ آ رہی ہے بلا اسلامی نقطہ نظر نہ تو بےدبی ہوتی ہوجتے آئی بلا نام لے کوئی بھی اڑتے دورتے. بندہ قابل چوری صاحب, صاحب شیخ الگ نا تو ہو شیخ ہونا سفت راؤن سفت قوم ہے نا چوہدری ہونا سفت حضرت صاحب سفت نا نہیں نا مطلب معام لوگ نام لے کے بلافی نظر اولاد نام لے کے نہ شوہر نام لے کے یہ گل پکی ہو گئی جنہیں جنہوں پکی سمجھ آئیے کھڑا کرو میں پانی پی نار میں میں میں تو لگ جنا جہ مسئلہ دسا دماغ نکل جانا چاہا کیا پتا نہیں مولوی ساتھ نکلوے سوچ لو غور کرو پیچھنا خلاسا بھی میں, میں, میں کرتا رہا تو گل نہیں سمجھ نہ آدمی کی ہویا کہ ادا پہ امرا میں پوچھنا تھی میں مسئلے دو تین دسے ایک معاشرتی اور ایک شری شری طور ماشرتی طور سے اور دو دو ہے دے دے موڑا جی نام لے کے بلاشر کی سمجھا میرے رب کی بار گاہ محبوبہ مقام حالانکہ اکبر جو ہے کون لاہی ذات سارے تو ویس ساری مخلوق ہے سب دن بارے جو فرماوے وہ ہک کے توجہ نہیں کیمجو سڈیا اللہ نے توہید کڑ دی دیے. او پا محلہ اپنی مخلوق جینو جس طرح پکارے می نام لے کے بلاو بے صفت نہ بلاو جس انداز مبارک سو من والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ مطلب ربشمن تو <تصفيق> رب ہیں نا؟ رب دشمن ہے نقر رب دے دشمن نے مومنا دشمن نے تو رب سونا اپنے دشمنوں لائن اپنے دوست رب دوست کون نے بلو نا انما ولی اکم اللہ رسول اللہ لسی آمن ہو ہیاری کی بولتے نہیں اللہ تبارہ و سالہ دوست ہے جی اللہ اکم پر رب دی رسول نے رب دی نبی نے مخلص مومنین نے صحابہ نے اہل مہت نے یہ سارے رب دے دوست ہی ہیں اہلی آم لا دمان کی اللہ کے دوست اللہ کے تو رب اپنے دوستا واسطے جو طریقہ مبارک اشتہار نہ وہ غیر محسم کہہ سکتا ہے اگر کبھی گا تو دیر اسلام کو جو خارج ہو جائے لیکن ویکو گل آئی خلیل دی بڑا مقام بہت بڑا مقام ہے خلیل فل کتاب اچھا بھی تو سکتا ایک نام ہوں سفت ہوں اللہ تعالی بھی فرما سکتا فل کتاب خلیل کتاب خلیل کا ذکر کرنا وزل کتاب راہیم برہق یہ بھی اور نام لے میں رب اپنے نبیا دے نام لے لے لیکن قربان جاوا پورے قرآن ایک اپنے محبوب عل اسلام کو تسلیم نو نام لے کے کتاب لکھا تبلیغ کی گل آئی فرمایا یا آئو ہر رسول لے لے اے رسول یا آئو اے رسول جو ملک پہنچا دو جو آپ کی طرف اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دے دوسری جگہ نبی کا نام نہیں چنگا لگ رہا ہیں سرکار کا نام آئے تو مچل جایا کرو یار ہاں جی جس نام مبارک کا نہیں مچلنا تو اور مچلنا کتنے اپنی بردری کاسول نبی ہو یا, یا, یا, یا بول دینے سبحان اللہ مزمل بھی صفت ہے سفت نام نہیں سفاطی نا جو ذاتی نام نہیں ذاتی نام دو جدو خطاب فرمایا کتاب چی نام ذاتی زات، نام نہیں دیا حالانکہ اگر لوے تو رب نو پوچھا گاڑا کون میری گل تو نہیں کی تھی. تو جدو خطاب تا ہے تامی صفاتی نام اور جدو سرکار دی حیثیت دسی حیثیت دسی کہ لوگوں جن کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہو وہ کون ہے فرمایا مَا محمد رسول اللہ من اور رسالت تو کرانا سی ات فرمایا محمد رسول اللہ ولدین الگ گفار ایسا سے ترجمہ نہیں کرتا وقت دا تھوڑا ہے سمجھ سا میری غلطی کوئی نہیں آ رہی تعارف کرامنا کیونکہ ضروری سی حیثیت سی کہ اس کو صرف میرے محبوب کو صرف محمد نہیں ماننا رسول بھی ماننا ہے کیوں محمد تو ابو لہب بھی مانتا ہے محمد تو ابو جہل بھی مانتا ہے جب محبوب آتے ہیں اور الاحان نقوبت سے پہلے جاء محمد جاویل جا صادق یہ تو وہ بھی مانتے ہیں پر محمد کہنے سے محمد ماننے سے مومن نہیں بنے مومن سب بنے گے جب رسول مانیں گے بولو تارف جگہ ضروری سی دسنا نام لے کے دسنا تارف دے مقام سے ضروری سی کہ جس ہستی دا نام محمد ہے وہ ہستی کون ہے فرمایا رسول اللہ وہ اللہ کر سچا رسول ہے خاطمن اور کئی نبوت کا دعوی کرنے والے بھی آئیں گے تو رسول فرمایا میرے محمد رسول بھی ہے اور رسول ایسے ہے کہ من جیل ہے ان کے بعد نبی کوئی نہیں آگا نبی بچوں نے کسی طرح بول اور تیسری گل آ گئی آمد بھی اپنا موضوع ہے. یاد آنے؟ یاد سبحان اللہ سمجھ آئی گل ہی کوئی نہیں آئی گل میں نام کہ نام لے کے کسے کو پکارنا شرعی طور پہ بھی بے عدبی شمار کی جاتی رب کی ذات واسطے نہیں یہ مخلوق دا حکم س رب نام اپنے نبی نو جا کے جی. لیکن جدو اس ہستی گل آئی نا تے اس ہستی کا سارا سوری انوکھا جی مبارک ہستی پوری کی محبوب خدا ذات اس محبوب دی ہر ہر اذا دی کی دی, دی خدا دی سم کر کیا نا سارے <متحدث> دے تو کی قدم کر دا پکار دا میرے دا انداز سارے وقت لاؤ میرا بہت اللہ اور وائل وائل کو نام نہیں لیا اور نام نہیں لیا نام لے کے نہیں بلایا کون خالی محمد نہ سمجھا گئے رب نام خالی رسول اللہ رب فرما دا کی پتہ لگنا سی کون رسول ہے خالی <سؤال> جسول فرما کی پتا لگنا سی کون رسول ہے جدو رب نے فرمایا کو رسول اللہ کی رسول ہے محمد تک مانو گے یاد آنی مومن ہے مومن کب گے؟ اللہ علیہ مولا علیہ حدیث دے موقع کافر مطالبہ کیتا مشرقہ. کیا مشرق ماہدہ لکھا گیا شرط آئی جی نہ رسول اللہ کٹو اللہ مطالبہ ہو تے آج بھی ہو رہے. تے خالی نسل ادو نہیں سی. تے آج بھی دی نسل ہاں نسل اج بھی ہے جڑی آج رسول کٹو کی کٹو رسول تو سن وطن کرو میری کیوں جی رسول منگوے جب بندے یا بندے نہ بیل کی پاس ہونا بندے ڈر جب اچھا بولو نا گلا میں نبی صرف محمد منو بس ادو دا مطالبہ بھی ہوئی کوئی حکم حکم مطابق خلاف نہیں سی فرمایا کہ علی اے علی یہ رسول اللہ کاٹ کر بن عبداللہ لکھ دو ان کو رسول اللہ سے چیڑ ہے تو تم محمد بن تو اگو مولا علی نے جو حکم حکم مستفیٰ ہوئے کمیشن الیکشن کمیشن والوں کا حکم نہیں ہوا مستفا کا حکم ہوا ہے کہ کاٹو حکومت کا آرڈر نہیں ہوا مولا علی کو رسول اللہ کا حکم ہوا علی رسول اللہ کاٹو مولا علی نے جواب کیا دیا لا ام کا آباد یا رسول اللہ کیا مت تک جس کی علی کے ساتھ نسبت ہوگی وہ بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں کرائے گا جو علی کی نسبت والا ہوگا وہ کٹائے گا نہیں اور جو کٹائے گا علی سے توجہ نہیں, <تصفح> نہیں کی میری بات پہ اس سے سمجھ لو نام کاٹنے کا مطالبہ کن کی, کی طرف سے تھا کی طرف سے تو پھر دیکھ لو نسب کدھر مل رہا ہے کٹوانے والوں کا اور جنہوں نے کاٹا ان کا نسبت جنہوں نے کٹوایا ان کا نصب کہاں جڑ رہا ہے میری بات پہ توجہ نہیں کر رہے آپ تو فرمایا رسول اللہ کیا کہ جی؟ اللہ اللہ جی محمد بن ابد اللہ یہ لکھو لکھولہ لکھو, لکھو, لکھو رسول کوئی نہیں پر ایمان دو دے. دے تو ادو بنے گا جب رسول پا جاندے رسول نام کی ڈے کٹے پہنچا جائے پہنچائی بیٹی کو پچائی نہیں بےٹی چلو گل کیوں کرنا سار آئی رب علی والا بنے گا کی کسی اور والا بنے گا بنے گا تو بڑے مسئلے پیدا ہو گئے کوئی ہے آنا تو میں تو اڑنا محبت کرنا آپ نے فرمایا فن ضرور سوچ کی کہہ رہے ہیں؟, ہیں نا سوچ کے بول کی کہہ رہے تھے عربیز کی نے فن ضرور تقول اربز کی یادیں فن غور ماتول سوچ کی کہہ رہے ہیں؟ محبت کربتہ جو مسافر کو مسافر کو نہیں تو بنا ہوگا چڑنی محبت میرے دکف مصیبت آفت انج ٹوٹ پی بارش کا پانی پہاڑا چوپ رہے کی کیونکہ ایک دم سج سبحان اللہ سچنی چ ساڈا لکھ دم مری اک دے مارے مردے اتے چوڑ بنے در در دی لگو پتر کی جاننے جڑے مہانم نہیں سرد بہو جال طالب سچے ڈر دو بہت سبحان اللہ خطاب فرمایا خطاب فرمایا لکھا گرا کسی بھی مدرسے حقیقت سے سے سے جدو عربی پکارے یا, یا, یا, یا پکاریا <تصفح> <تصفح> <تصفح> بول چا سبحان اللہ اللہ بول بہ رسمان لکھانا یا محمد نہیں یا رسول اللہ بول با رسول کا نام نہیں آ ماں پیو نام لے کے نہ بلاو ماں پی کہ رسول بیوی حکم ہے گھر والے کا نام نہ لوگ بلا ہو خطاب کرنا ہو نام بچے لے کے فلا چوک ہے کہ رسولدار بھی چوک ہے مسئلہ بھی سمجھ آیا نہیں کوئی نے ابھی بھی نہیں آیا نبی نبی رب سونے نام لیا وا گر فیل کتاب ود گر فیل کتاب ود گور فل کتاباہل نام لیا برما اور دا نام ہے رسول او دے دے درید اے میرے نبی نے میرے رسول <تصفيق> دے تارت دے نام لبنا پینا میری گل تو توجہ نہیں کی لیکن سا کتاب جیڑا کتاب دسا بچ میرے مولا نے ادب خدا دی سکھایا ہے کہ نام لے کے نہیں بلایا صفت نہ بلایا دو گلا اکتارو، جنابے والا اپنا، خطاب دو تیسری رہ گئی آمد کا ذکر آمد کا ذکر بھی میرے رب نے نام نال نہیں کیتا، آمد مستفا کی گل کرنی سی نا اینی سونی سفت این سونی اتنے ہو سونی نہ दिया ہے لیکن قربان جاوا رب سونے دیا عصف پیدا کرا ہے نا پتہ ہے کہ میری مخلوق کہ کرنا کہ کرنی بھی چلیے رنگ ہو گئے نفز بلا ملتا ہے کئی بھائی یہ چار آنگ میرے رب نے جدوفا کا ذکر کیا بڑا ترتیب دلو جن سننے منظور ہوئے گا پیش کر دینا جی رب د نبی یا نبی <سؤال> تعارا کہ میرا محبوب کون ہے فرمایا رسول جب <سؤال> خطاب فرمائے ہوا ہے برباد ہوں جدو امرفات کی گل کرنی سی اپنے مزہ گھنٹہ سبحان اللہ شیطان شیتان نگ لگی نا بارہ کیگری ڈگے کے نہیں کس دے مال تے اج لگے امداد مستفا نو لگے گی اور خوشی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی محبوب خوشی ہونی چاہیے سبحان اللہ بولتے پتہ لگے کہ آمد کا مہینہ شروع ہوا سبحان اللہ! <سلام> اے کافر نے بڑا ٹھل لایا کہ میں رسول, رسول دی محبت نا... نو خدا ہے کفر کی حرکت پیسم دس نہ جائے گا آلہ اگر <laughs> اللہ دی طرف تحمد آ گئے نا بولتے نہیں یار یہ فرمایا حالانکہ آپ رسول ہی نے رسول نہیں فرمایا نو اللہ جتر بوجھ نور آئے اور سونا مسلمان ممبر دبائے کے باوزو کے دے دن تین میں جہدے رنگے ان کتاب بھی وسا سکنا انہوں نے بھی لکھے اس نور تو مراد ل ربھیت بھی کبے سے وہ لکھ دارا شان میرے حبیب دی ہاتھ میں لکھے کے جس کی حفاظت آداز کرے سے روشن ایک ذات کے محبوب خدا دی ساری دنیا ایک پاسے ہوئی پی ہے میرے گا کہ نہیں ہوئی بے کے مبارک تقریباً سو سال کا عرصہ. عرصہ نبوت تو رسالت تو خالی مین چھ سو سال دا عرصہ. نبوت تو رسالت تو خالی. کوئی نبی رسول نہیں آیا اوتھے جہالت ماحول کی نہ قرآن دنکر بننے آل بھی گواہی دینا قرآن ہی آخر نہ لیکن دل بھی گواہی, دل بھی گواہی دا ہے کہ پوری دنیا گمراہ نہیں نور من بھی سن خدا دی قسم کر کے آنا نور آپ نورسی بھی سناہ لانہ اما جان فرماندیا نے उधरू विलादत हो तारे मेरे हुई आग तारे नूरी के नहीं? नूरे, नूरे है तारे दा नूर, नूरे हिस्सी तारूर नूरे मन भी नहीं नूरे हिस्सी नूरे मन भी आंद ने दिल नूर नूरे मन भी किन आंदे ने بلکہ کی اعلان فرمایا نبو بندہ سدیق سے کہ لا تعمل میرے بندے نہیں ہوں چند نے ہوں سینے ہوں سگڑا دل ہنگ نہ ہو نہیں سکتا نہ دل دیا ہوا بین مکتو دیا مجھے اکا نہ صحابی, صحابی ہے کہ نہیں <تصفح> <تصفح> تکیا تو نہیں سو پر نور تو دا کی مطلب ہے اپنے ماں بوب جڑے جڑا اپنی جان تو آج سمجھتے اور جا نہیں سمجھتا وہ مومن ہی نہیں جی جا رب دی محبوب نو اپنی جان تو کو حدیث, اور حدیث, اور حدیث آحب ہی ہی ہی کہ کوئی تم میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والدین سے اپنے بیوی بچوں سے رشتے داروں سے تمام لوگوں سے اور بخاری دی من نفس سے, ہی اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی مومن ہو سکتا توجہ نہیں تیرے اندر تڑپ ہے نا کہ مینو آپ اپنی جان تو بھی نور بھیر نبوبت منکر رسالت منکر من نہیں یار کئی کلمہ پڑھ کے بھی منکر نے میری گل سے توجہ نہیں توجہ اور, اور بارش اوہی بارش تو توجہ نہیں, نہیں کرتی تے آ پتھرز زمین اوہی بارش آبزاں کچھ نہیں دی. پکی بھی بارش ہے سبز سبا نہیں نے پتھر دل نور مانوی کا مکے شریف ہجرا مبارک مروا پہاڑی سامنے. نار ایدر نو ابو جاہل گھر لائٹرینا اللہ دربار گنبت بنے سن گرا دیتے لیکن یہ کہنا جیٹری نہ ہونی چاہیے سامنے حجرہ مبارک سی. میرا ویسے سی. مکے جب میرے لکھ جگہ ہوئی رب فرما پیا ایک میری طرف نور آیا ہے. قرآن ہے نا گیارہ تفصیلات میں پڑھیا اور میں خالی دعوی نہیں کر رہا ہے میرے کو پہنبی بھی نور نور اردو بھی نور اس نور تو مراد اگر قرآن لیا جائے اگے یہ آیا پیا وہ کتابین مطلب قرآن دا ذکر الادا ہوئے ہے اور پہلے نور تو مراد نور ہی ہے تو <سؤال> <سؤال> محلہ مکے بہ کے نورے مستفا روشنی بچہ راض ہے میرے لال دی ولادت ہوئی تو میں مشارفار بہ کے بیٹھے نے. دسو مشارق کتنے نے تے مغارب کتنے نے جو قرآن پاک تین لفظ آئے نا مشرق مغرب رب المشرق وال بجلی گورت رحمان کا رب المشر قید و رب دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب اور دوسرا آیا کڑا رب المشعر کے ول چین الفظران جی اور امّا پال مشرق بھی نہیں آخیا مغرب بھی نہیں آخیا مغرب مشا... بھی نہیں آخرب یعنی کتنے تر سو سٹ مشارک نے تین سو سٹ ہی مغرب نے سال کے دن کتنے ہو روزانہ سورج نوی جگہ بلکہ دمشق کے ہے. اس مسجد جتنے سال دے دن ہوں نا اسلامی سال دے جتنے دن ہوں انہوں نے اتنے ہی روشن دان بنا پی سوکھ رہے ہیں اور, ہی سارے ہیں. اور میں میرے بےٹے میرے لال کی لازت ہوئی مشارے کو بھی مغار کی مطلب روزانہ جتوں سورج نکلد جا میرا بول سبحان اللہ تو یہ اس ماں دی گواہی جیڑی سرکار اما جان پہلی تو گل نے رب د قرآن دی گواہی تو وڈی کوئی گواہی نہیں جدو کد جا من اللہ اس وقت دنیا کوئی نہیں لیکن دیا نا جابر رضی اللہ مجھ سے بلکہ حدیث, دی حدیث نا حضرت جابر رضی اللہ اے کی حدیث حضرت حدیث ہے اس کتاب دی حدیث ہے کہ جدو ایک کتاب حدیث لکھی گئی ادو امام بخاری امام مسلم نے بخاری مسلم لکھی نہیں نور تو نوریمس رضاق محدس رزاق امام محمد بن دے استاد نے امام بخاری مسلم امام محمد بن دے استاد نے او دادا استاد اور امام مالک دے اور شاگرد نے امام عبد ال محدث امام مالک دے شہر نے روایت نقل کی تھی، کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ لو اصل انہوں نے سوال کی کیا سنیا دا مسئلہ حل کیتا بس سنی بے چارے یہ دور استا گا ہونگے ہو چلو آپ ہی لینا ساری بنی پی سات بھی پی ست زمین بھی بنیا پند سورج بھی بنیا پے سورج ستارے بھی بنے پے پہاڑ ترف چرند پرند انسان ہے بڑا کچھ بنیا پیا ہے کوئی اج کی شہ بھی تو ہونی ہے کہ ہو گیا نا خالک ان کی تناحب سے دا ہے جب دی تو ہو ہے کہ سب تہلے بنایا ہونا منقے لبا نوری سارے نے لکھی ہے میں من اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں اللہ میرے ماں باپ سے قربان ہو, ہو جاوے میرا ماں پی یا رسول اللہ نہیں منتا میرا ماں پیو نہیں قربان ہو جائے اب کے منع آسلک کا مسئلہ کی سیتا کا ابھی رسول میرا ماں باپ تو قربان ہو جائے پنے کرتا سمجدار بندے کہ اخبرنی برنی مینو دسو کہ اللہ تبارک نے سب تہلے کہڑی شہ ن عن اخبر لی، عن اول ما خلق اللہ تعالی قبل پہلے پیدا فرمایا مخلوق بناو بنا تو سب تو پہلے اپنے نور جو دل نبی نور بہت سبحان اللہ دوست چھڑی سی اور سفارت نام اور رب سونے جدو آمد نے مستفا کا ذکر فرمایا تو نام نام نہیں لیا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آمد دا قد جا من اللہ یعنی نورانی فرمایا کہ لوگ کو ہو ہستی آئیے کہ جنہ دلفر گنا سیائی مری پیے اور ایسی نوریانی ہستی آئیے ان دلوں کو گنا رندھیڑی سے کار نکل جائے گی اور وہ او دل نورے مصفا نار موبل ہو جاؤ करके विदत भी सवेर जा रहा थी, सुपो दी थी, विलादत हो रब उस वक्त नुनिया क्यों लोग पता लगे जिमे आमदेश वकत ना विलादत वकत रात धानेरा जा रहा है दिन की रोशनी आ रही है पर जड़ी हस्ती आई है ना ओफर अंधेरा चला کو شاہ مہانا درس پورے مجیز ہوئے گا اپنی مہانا درس مجیدان شرکت فرمایا گاجو یار آن جی تر بندے بولے بل پاس ہوا بندے کتنے بولے نے میں جی کہلام سال پہلے فرما گئے کہ وہ معلان ہو کر اور ہمارے قرآن دتا ہے اس واسطے ضرورت فرمایا نا گھر اگر مسلمان ہو کے جینا چاہنے رب دن کے بغیر تو مسلمان ہو کے نہیں رہ سکتا تو دوستو جس مقدس ہستی آمد کا مہینہ ہے ہستی کلی نہیں تشریف لے آئی تری سپارے کتاب بھی لے کے تو برائیاں تو پاک ہو سبحان اللہ سونا کرنا چاہیے لیکن جہی وہ تری سپارے لے کے آئے لے وہ بھی تو پڑھنے سونے تے عمل پیش مہانہ در سے قرآن شروع کیا ہوا ہے ان شاء کی نماز کو فوراً مہان مہانہ سے قرآن مجید ہوئے گا تمام اندر شرکت فرما کر اپنے فکر عمل دے اللہ تبارک سے